تو کیا تمہارے یہ لچن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو ضمے میں فساد پھیلاؤ اور اپنی رشتے کاٹ دو